بسم اللہ وحدہ اے ہمارے انصار اے علماء مشران یہ بات تاریخ میں روشن ہے کہ قبائل کے مسلمانوں نے اسلام اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں انگریز ہو یا ہندو روسی ہو یا امریکی ہر دشمن کے خلاف قبائلی مسلمانوں یعنی ہمارے انصار کی جان نثاریاں سب کو معلوم ہیں اے پی فقیر اور ملا پاوندہ رحم اللہ وغیرہ پٹھانوں کی تاریخ کے وہ کردار ہیں جنہوں نے غیرت اور قربانیوں کے ذریعے آپ کے نام کو زندہ کیا یہ اسی تاریخ کا تسلسل ہے کہ آج تک پختون اور قبائل اللہ کے لیے جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں اللہ قبول فرمائے آمین الحمد ہم مہاجرین جب سے آئے ہیں اپنے قبائلی انصار کی قربانیوں پر گواہ ہیں جتنے بھی سخت حالات آئے انصار ہمارے شانہ بشانہ رہے ہم ان قربانیوں کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں اور آپ حضرات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کے یہاں مہاجرین آئے تو یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ پختون قوم سمجھ ہے اور دہشت گردوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے لیکن ان دشمنوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مہاجرین تو اپنے وطنوں سے دین پر غیرت کرتے ہوئے نکلے ہیں دین کی خاطر غیرت کرتے ہوئے نکلے ہیں اور غیرت مند لوگ غیرت من لوگوں ہی کے پاس آتے ہیں پوری دنیا سے مہاجرین اس علاقے میں آئے اور یہ علاقہ جہاد کا مرکز بن گیا مہاجرین آپ کے مہمان ہیں اور آپ کی تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبائلیوں نے مہمان کو بچانے کی خاطر اپنی جانے تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا لیکن اب کچھ لالچی قسم کے لوگ ایمان فروش اور ضمیر فروش لوگ اپنے مہمانوں کو قتل کر کے دولت کما رہے ہیں اے ہمارے انصار آپ کی روشن تاریخ کو فار کو ہضم نہیں ہوئی چنانچہ انہوں نے غیرت مند لوگوں کی اولاد پر جال ڈالنے شروع کر دیے اب صورتحال یہ ہے کہ علاقے میں ڈرون حملوں میں اضافہ ہو چلا ہے ہر ہر حملے میں کئی کئی ساتھی شہید ہو رہے ہیں کیا انصار کیا مہاجرین کیا بڑے کیا چھوٹے حتیٰ کہ قبائلی جرگوں تک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں قبائل کے جاسوس بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں جو انتہائی خطرناک بات ہے سینکڑوں قبائلی لوگ جاسوسی میں پکڑے گئے اور مارے گئے لیکن افسوس ہے کہ دنیا کی لالچ نے ان جاسوسوں کی آنکھوں کو اندا کیا ہوا ہے اور وہ عبرت نہیں پکڑتے ان جاسوسوں میں بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جو چند سو روپوں کی خاطر جہاد اور مجاہدین کو قتل کرنے میں مصروف ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بے گناہ خواتین اور اللہ کے محبوب بندوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن یہ جاسوس بعض نہیں آتے توبہ نہیں کرتے اے ہمارے انصار اس جاسوسی کے خدیث عمل سے اگر ایک طرف مجاہدین اور عام لوگ شہید ہو رہے ہیں تو دوسری طرف ہماری روشن تاریخ بھی داغدار ہو رہی ہے تعجب کی بات ہے چند ایک جاسوسوں نے ہماری نصرت و محبت اور قربانیوں کی زرین اور روشن تاریخ کو سیاہ کرنے کا گھناؤنا کاروبار شروع کیا ہوا ہے اے ہمارے انصار اے علماء اے کرام اے مشران جاسوسوں کے خلاف ہماری مدد کیجئے جمعے کے خطبات اور جرگوں میں لوگوں کو سمجھائیں کے مجاہدین کے خلاف جاسوسی سے دور رہیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ ان جاسوسی کاروائیوں میں صرف اور صرف مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے انصار بھی شہید ہو رہے ہیں مہاجرین بھی شہید ہو رہے ہیں جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے ہم یہ بات بھی سب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمام مہاجرین نے اپنے انصار مجاہدین کے ساتھ مل کر جاسوسوں کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بس ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور جاسوسوں کے خلاف مدد کرے اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم